یا ماشر الجن اچھا جی میرے عظیم یہ تخویف و لکھو جب دوزخ میں سارے چلے جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کریں گے اے جماعت جنوں کی اور انسان ہوگی اب تم دوزخ میں پڑے ہو کیا اللہ کے رسول نہیں آئے تھے میرے رسول تمہیں سمجھانے کے لیے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول من قوم تمہارے مجموعے میں سے یہ معنی لکھو اور میں سمجھاتا ہوں کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے مجموعے میں سے یہ معنی میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ بعض لوگوں کو غلطی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں جیسے انسانوں سے رسول تھے جنوں سے بھی آن منکم کا خطاب دونوں کا ہے نا لیکن تحقیق کیا ہے جنوں میں سے کوئی رسول رسول و انسان ہو با ص اللہ تعالی تبلیغ علاقہ میں شرح جنو میں سے نہیں آئے تو میں یہی مانا کر رہا ہوں کہ ہر ایک سے رسول نہیں آئے دونوں کے مجموعے سے آئے کیا اب دونوں کے مجموعے سے کون آئے تو انسان آئے. تمہارے مجموعے سے بیان کرتے ہوئے تمہارے پر میرے آیات دراتے تم کو ملاقات جن اپنی سی سے کالو کہ شاید نہ اقرار کرتے ہیں جرم کا اپنی جانوں پہ وہ غررہ تم الحاط دنیا کے سبب ضلع گمراہ کیوں ہوئے تھے کہ دکھے میں ڈالا ان کو دنیاوی زندگی نے وہ شاید والا ان کو سہم اور اقرار کریں گے اپنے نفسوں کے اوپر کے تحایے وہ کیا تھے جی کافر تھے ضال کا علم یقرب کا محل کل حکمت ارسار رسول رسولوں کے بات چلی تھی نا علم یاد گم رسول حکمت ارسار رسول یہ ارسال رسول اس وجہ سے ہے کہ نہیں رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو ساتھ کف رکے باسب کفر کے اس حال میں کہ ان کے آل کیا ہوں چاہے وہ کفر کرے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو غافل رکھ کے عذاب نہیں دے دے بلکہ اللہ تعالی رسولوں کو بھیج کے کیا کرتے ہیں وہ متنبع کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں اب حکمت آ گئی رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے تاکہ ان غافلوں کو کیا کہا جائے متنوع کیا جائے پھر نہ مانے تو عذاب آ جائے والے کل درجاتے ہر ایک کے چاہے مباہد ہوں چاہے کیا ہوں مشرق ہوں درجات ہیں مباہدین کے درجات قرب خدا ون کے اندر ہیں کس کے اندر اور جو مشرق بدکار ہیں ان کے درجات بودھ کے اندر ہیں کس کے اندر وہ جتنا زیادہ بدماش ہوگا اللہ کی رہما سے اتنا زیادہ دور چلا جائے گا جا. اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں قرب و وود ملو اور نئی رب ترغا پھر اس سے کرتے ہیں اور ابو کا غنی ضرور رحما تخویف دنیاوی تیرا رب غنی بھی ہے اور صاحب رحمت کا بھی ہے چونکہ اللہ تعالی غنی ہے اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے چاہے تو تم سب کو کیا کر دے فرا کر دے غنی پوچھ نہیں سکتا اور رحمت والا ہے چاہے تو پھر دوسروں کو لے آئے اپنی رحمت سے لے آئے تو ہنا کا سر کیا حالات کرے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور رحمت کا سر کیا ہے کہ دوسروں کو لے آئے دیکھو رب تیرا غنی ہے صاحب رحمت کا ہے اگر چاہے تو ہلا کر دے تم کو اپنے گنا سے نیچے لکھ دو اگر چاہے ہلا کر دے تم کو اپنے گنا سے وہ یس تخلف میں اور نئے لے آئے اپنی رحمت سے تمہارے بعد لے آئے نئے اور نئے لے آئے اپنی رحمت سے بعد تمہارے جو چاہے چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر کوئی بائد نہیں ہے بھائی تم ہمیشہ سے ہو یا بھی پیدا ہوئے ہو تمہارے باپ دادا پر دادا کہاں ہیں وہ تھے پہلے نا تو اللہ نے ان کو موت دے دی پھر تمہیں لے آئے تو اللہ نے کیا نا ایک نمونہ ہے پہلو کو اللہ نے کہا دے دی موت پھر تمہیں لے آئے اب تمہیں مارے گا اور لائے گا یا نہیں لائے گا تو اللہ کیا تو کوئی بعید نہیں ہے اچھا آپ ایک مثال سمجھیے ایک بادشاہ تھا وہ کہتا تھا کہ موت بڑی بری ہے وزیر نے کہا بادشاہ موت بری نہیں موت نے تجھ کو بادشاہ بنایا ہے بہت بری نہیں موت نے تجھ کو کیسے؟ اس نے کہا تیرا باپ مرا اور تاہ گیا تو موت نے تُو بادشاہ ہے اگر تیرا باپ زندہ رہتا تو, تُو جاک مارتا رہتا. ہاں؟ بے نظیر اگر زندہ رہتی تو سردار کو تُو صدر مانتا یہ ایک مرتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نمونہ دکھا دیا سمجھے جی دی؟ کہ دیکھو پہلے تمہارے بڑے مر گئے تم آئے کہ تم مر جاؤ گے تمہارے بات آئے گئے گی دیکھو جی ایک کما انشاکم کے نیچے لے کو نمونہ <سؤال> اللہ چاہے تو تمہیں ہلا کر دے اور تمہارے باپ تمہارے نئے لائیں کیسے <سؤال> جیسا کہ پیدا کیا تم کو کہ من کا معنی نہیں کرنا جیسا کہ پیدا کیا تم کو اس حال میں کہ تم اولاد ہو دوسری قوم کی اب مان ٹھیک ہے پیدا کیا تم کو اس حال میں کہ تم اولاد ہو دوسری قوم کی انواد تخویف دنیاوی کے بعد تخویف اخروی بے شک جس چیز کا وعدہ دیے جاتے ہو تم وہ آنے والی ہے قیامت اور اگر اس سے عذاب مراد لو تو پھر کیا ہوگی وہ ہو تخویب کوئی دنیاوی رہے گی اور نہیں تم ہرانے والے کل یا کو میں آخری فیصلہ پہ آپ فرما دیجیے دی اے میری قوم عمل کرو اپنے ٹھکانوں پہ میں بھی عمل کرنے والا ہوں ان قریب جان لوگ تم اس شخص کو کہ ہوگا واسطے اس کے انجام اچھا دار آخرت کا ان الظالمون ظالم اس وقت فلا نہیں پائیں گے بجاللہ نما ذرا منال ہرش میرے عزیز پہلے کس کا بیان تھا غیر اللہ کا پھر اللہ کا اب نیازات غیر اللہ کا بیان نیازات کا معنی ہے نذور نظریں یہ منت رہتے ہو نا نظر اللہ کی بھی ہوتی ہے غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے یہ نیازات غیر اللہ کا بیان ہے تفصیلات اور اس میں دو صورتیں بیان کی گئی ہیں مشرقین کی عادت تھی کہ جانوروں میں سے بھی اللہ کا حصہ نکالتے تھے کہتے تھے یہ بکری خدا کے نام کی اور یہ بکری کس کے نام کی پیر کے نام کی یہ بکری خدا کے نام کی یا کس کی پیر کے نام کی پیر کی نظار اسی طرح جیسے یہ گندم وغیرہ ہو نا ڈھیر میری ہوتی گندم کی اس میں سے اناج میں سے بھی حصہ نکالتے تھے کہتے تھے یہ اناج جو ہے نا یہ اتنی ڈھیری رکھی ہوئی ہے یہ کس کے نام تھی اللہ کے نام تھی اور اتنی چھوٹی ڈھیری کس کے نام ہے پیر کے نام تھی دونوں سے حصہ نکالتے پھر تھے بڑے چالاک سمجھے جی اب اللہ کے نام کا اناج رکھا ہے نا ڈھیر اور پیر کے نام کا اناج رکھا ہے اگر پیر کے اناج میں سے ہوا کے ذریعے یا بے تدالی سے کچھ غلہ کہاں شامل ہو جاتا اللہ کی طرف شامل ہو جاتا اسی ڈھیری کی طرف سے. تو تھوڑا جاتا زیادہ ادھر رکھ دیتے کیا کیونکہ پیر کے ساتھ زیادہ محبت ہے نا تو پیر کے نام کی چیز اگر اللہ کے نام کی چیز کے ساتھ کا مل جاتی اللہ تو کیا زیادہ زیادہ اور اگر اللہ کی چیز اگر مل جاتی تو کیسے اللہ تو بے نیا ہیں تو واپس نہیں کرتے تو محبت ان کی زیادہ کس کے ساتھ ہوئی پھر کے ساتھ ہوئی دیکھو جی وجال للہ اور مقرر کیا ہونے واسطے اللہ کے اس چیز سے کہ پیدا کرتا ہے کھیتوں سے اور جانوروں سے حصہ کھیتوں سے بھی حصہ جانوروں سے بھی حصہ نکالتے تھے آگے عبارت معذوف ہے والر کا اہم نصیبہ عبارت مقدر لکھو والا اہم نصیبہ اور اپنے معبودوں کے لیے بھی کا حصہ نکالتے تھے کھیت سے نکالتے جانوروں سے نکالتے کماکان والے شورکا ہے پر جو ہوتا ان کے شرکا کا حصہ معبودوں کا بس نہیں پہنچنے دیتے طرف اللہ کے اللہ کی طرف پہنچ نہیں سکتا کوئی دانے اگر جاتے تو زیادہ واپس کر اور جو ہوتا اللہ کا حصہ وہ پہنچ جاتا ترف شرکا کے تو یہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں برا برا فیصلہ کرتے وکا لے کزان لے کثیر یہ وجہ انکار بھی ہے نمبر نو لیکن اس کو اس کے اندر داخل کر دو نا نیازات غیر اللہ کے اندر تو یہ بھی ٹھیک ہے تیسری سورت واج انکار نمبر نو اور نیازات غیر اللہ کی کتنی صورت ہے کتنی جی تیسری صورت وہ کیا تھی آج سے کافی عرصہ پہلے ہم نے اخبار کے اندر پڑھا تھا کہ ایک شیعہ نے اپنے دو بیٹوں کو ذبے کر دیا اپنے دو بیٹوں کو اور کسی نے کا کیوں ذبے کیا کہنے لگا حضرت امام حسین کی نظر دی ہے کیا حضرت امام حسین کی نظر دی ہے بالکل چھری چھری دیکھا یہی حال ان کا تھا مشرقین کا کہ اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے کہتے تھے کہ جس کے دس بیٹے ہو جائیں سات بیٹے ہو جائیں ایک بیٹے کو کیا کرتے نظر کر دیتے بہت ذبے کرتے وہاں ہم جاتے کتنی تباہی ہے دیکھو جی اور اسی طرح مزین کیا واسطے بہت سے مشرقین کے قتل کرنا ان کی اولاد کا کس نے مزین کر دیا شرکا ہم ان کے شرکا نے شرکا کے نیچے لکھو شیاتی اور مجاور یہاں شرکا سے مراد کون ہے شیاتی اور مجاور کون ہوتے ہیں وہ کپڑوں پہ بتتے ہوئے بیٹھے مجاور تاکہ ہلاک کریں ان پہ کو اور تاکہ خال مال کر دیں ان کے اوپر دیں ان کا اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ کرتے ان کو پھوڑو ان کو ساتھ طرح کرتے ہیں یہ کیا تھا جی نیازاد غیر اللہ کی کتنی صورتیں آ تین تھی نا اب آ گئے تہریمات اللہ کی چار صورتیں تحریمات غیر اللہ کی چار صورتیں وہ اپنی طرف سے تحریم کرتے تھے حرام کر دیتے تھے دی. کالو حاضی انعام اور کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں اور کھیت ہیں ہجر کا معنی ممنوع کے سورت نمبر ایک ہے یہ جانور ہیں اور کھیت ہیں کیا ہے ممنوع حرام ہیں روکے ہوئے ہیں نہیں کھا سکتے ان کو مگر وہ جن کو چاہیں ہم بیام ہیں اپنے گمان سے جن کو چاہیں کہ نیچے لکھو مرد یا مجاور او مجاور کبروں کے بعض جانور ہوتے خاص اخلا ہوتا خاص کیا کہہ دے گے کہ ان کو یا مجاور کھا سکتا ہے یا مرد کھا سکتا ہے عورتیں نہیں کھا سکتی تو اپنی طرف سے تحریم کی یا نہیں یہ نمبر ایک لکھو یہ کتنی سورتیں آ رہی ہیں کیا واہن ہر سورت نمبر دو اور چاند جانور ایسے تھے کہ حرام کی گینتھی ان کی پیٹیں کیا وہ نہ پیٹوں گا سواری نہیں کرتے تھے واہن آمن یہ سورت نمبر کتنی چاند جانور ایسے تھے نہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان کے اوپر وہ جب بہتان باندھنے کے اللہ پہ وہ کہتے تھے خدا نے ہمیں روکا ہے کہ جب ان کو ذیبے کرو میرا نام نہ لو کا نام لو یا کسی کا نام نہ لو ان میں بدرا دے گا ان کو ساتھ اس کی کفطرا کرتے ہیں واہ کال یہ کتنی سورت ہے جی سورت نمبر چار یہ سب تہریمات غیر اللہ کی چار ٹوٹتے ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ بیچ پیٹ ان جانوروں کے ہے وہ خالص ہے ہمارے نروں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں کی مثال طور یہ اونٹنی ہے اوٹنی کہتے اونٹنی سے جو بچہ پیدا ہوگا نار چاہے مادہ وہ ہمارے مرد کھا سکیں گے اس کو ذبح کر کے عورتیں نہیں اگر زندہ پیدا ہوا اور اگر مردہ پیدا ہوا تو پھر مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے سب کھائیں گے دیکھو کہتے ہیں جو کچھ بیج پیٹ ان جانوروں کے ہے خالص سے ہمارے نروں کے لیے حرام ہے ہمارے اور کرتے وائی یقین اگر ہو پیٹ کی چیز کا مری ہوئی تو پل وہ سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں ان قریب بدرا دے گا اللہ ان کو ان کی اس واسط کا بیان کا وہ حکیم عالی تو میرے عزیز تاریمات غیر اللہ کی یہ چار صورتیں تھیں لیکن یہ دوسری بار ذکر تھا تاریمات غیر اللہ کا پہلی دفعہ تو آ گیا تھا پہلے یہ ذکر دوسری دفعہ ہے لیکن صورتیں کتنی ہیں چار ہیں قد خاصر اللہ انجان مفترین تاکہ تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو باوا بے وقوفی کے بغیر کسی دلیل کے کوئی اولاد کو قتل کرتے تھے یا نہیں ابھی پڑا ہے نظر و نیا دیتے تھے وہ ہر اور حرام کیا ان چیزوں کو کہ زرست دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے باجب فوتان باندھنے کے اوپر اللہ کے گمراہ ہو گئے اور نہیں رہ پانے والے یہ مخترین کا انجام ہے اور دو چیزوں کی تردید اجمالا کاتل اولاد اہم کے اندر کس کی تردید ہے نیازاد غیر اللہ کی اولاد کتا اور ہر کے اندر کس کی تردید ہے کاریمات غیر اللہ کی تردید ہے. نہیں ہے سمجھ اجمالی طور پہ تربیت بھی آ گئی واہ ولشا جلا تذکیر انعامات اللہ تعالیٰ پہلے اپنے انعامات رہے ہیں تذکیر انعامات اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا باغ کو ایسے باغ جو چڑھائے جاتے ہیں کہاں بھی جی چڑھائے جاتے ہیں بھائی انگوروں کے باغ دیکھے انگوروں کے تو ان کو کس کے اوپر چڑھاتے ہیں وہ چھپری مپری بنا کے اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں وہ باغ چڑھائے ہوئے کیونکہ ان کا تنہا مضبوط نہیں ہوتا اور ایسے باغ بھی ہاں جو چڑھائے نہیں جاتے جیسے آپ کے علاقے میں آم ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں چڑھائے جاتے ب نخلا اور پیدا کیا کھجوروں کو وہ بھی نہیں چڑھی جاتی اور کھیت مختلف ہیں پھل ان کے کل کا مانے پھل اور پیدا کیا اللہ نے زیتون کو اناروں کو وہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں غیر مشابے بھی ہیں پہلے پڑھایا بھی مشابہ کس میں ہیں مقدار میں رنگ میں مزہ میں قرو میں سما رہی کھاؤ ان کے پھلوں سے یا وہ پھل لائیں خود بھی کھاؤ اور دو اللہ کا حق دن کٹائی کے کٹائی کے دن کس کا حق دو اللہ کا حق دو اب ذرا غور فرمائیے بعض اگر کہتے ہیں کہ اللہ کا حق دو دن کٹائی کے اس سے مراد عشر ہے کیا ہے اے زکوٰۃ اور عشر لیکن عشر اس وقت مراد لیں گے جب اس آیات کو ہم مدنی کہیں حالانکہ ساری صورت کیا ہے بکی ہے مدنی کہیں تو عشر مراد لیں گے اور اگر اس کو مکی کہیں آیت کو تو پھر عشر نہیں ہوگا مطلق صدقہ کا مراد ہوگا کیا ہوگا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مفت نے عشر لکھ دیا ہے لیکن عشر ہر سورت میں نہیں کہ سورت میں جب اس کو مدنی مانو ورنہ سب کا مراد ہے ولا تو اور نہ شرک کرو یہاں اشراق ومن اشراق ہے شرک تو شیر کے صورت میں ہے کہ یہ جو پھل وغیرہ ہیں ان کو غیر اللہ کی نظر کر دو شیر کے صورت میں ہوگا ان پھلوں کو غیر اللہ کی نظر کر دیں یا حرام کر دیں ایز اے لا ان نہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے مشرفین کو وہ من النا میں حمولتوں فرشا یہ تہریمات خیر اللہ کا تیسری بار ذکر دو دفعہ گزرا ہے ایک ابھی گزرا ہے ایک پہلے رقو میں یہ تاری ماد اللہ کا تیسری بار ذکر ہے تفصیل ہے میرے محترم وہ تاریم و تحلیل کرتے تھے چاند قسم کے, کے جانوروں میں کہ اونٹ تھا گائے تھی بکری اور بھیڑ اونٹ گائے بکری بھیڑ بھینس تو اس وقت ہی نہیں اور ہر ایک کے نر مادہ تھے تو چار کو دو سے زار دو نرما کتنی ہے؟ یہ آٹھ قسم حمولتوں فرشا اور جانوروں میں سے باز ہیں بوجھ اٹھانے والے بوجھ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں بڑے جانور کیا بڑے جانور جیسے کیا ہو گیا جی اونٹ ہو گیا گھوڑا ہو گیا سمجھے جی چائے وہ فرشا اور بعض جانور وہ ہیں جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں چھوٹے جانور جیسے کہ ہوگی وہ بکری بھیڑ تو جانوروں میں سے بڑے جانور بھی ہیں بوجھ اٹھانے والے اور فرشا زمین سے لگے ہوئے چھوٹے جانور کھاؤ ان سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے نہ اتباکر و قدم شیطان کی تمہارا دشمن سریا ہے سامان یہ بدل ہے ہمولا تم فرشا سے بدل ہے یہ جانور کتنی قسم ہیں جی آٹھ قسم ہیں من اس نے دو قسم ہیں نر اور مادہ بکری سے بھی کتنی دو قسم اب وہ پوچھتے ہیں کل آکر آیا دو نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دو مادا کو وہ ان میں تحلیل تاریل کرتے تھے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر علت تہریم ہے نر غور کرنا مجھ سے سمجھنا ہم کہتے ہو نا کسی جگہ تو کہتے ہو نر حرام ہے کسی جگہ کیا کہتے ہو ماد حرام ہے کسی جگہ کہتے ہو بچہ حرام ہے پہلے کہا تھا نا اگر اللہ تحریم کیا ہے نر ہونا تو سارے نر کیا ہوں حرام ہوں یوں کیوں کہتے ہو کوئی نر حرام تھی اور اگر اللہ تحریم کیا ہے مادہ ہونا تو پھر سارے مادہ حرام ہوں نر نہ آرام اور اگر علت تحریم ہے بچہ ہونا کیا محفل بتوں تو سارے بچے کا حرام آرام کبھی دائیں مارتے ہو کبھی شائیں مارتے ہو کبھی نر کو حرام کرتے ہو کبھی مادہ کو کبھی بچے کو بتاؤ تو اسے علت تحریم کیا ہے آپ فرما دیجئے کیا دو نروں کو حرام کیا اللہ نے یا دو مادہ کو دو نر کون ہوئے ایک بھیڑ کا ایک بکیل یا دو مادہ یا وہ بچہ کے شامل ہے اس کے اوپر رہم دو مانسو کا لبے اون بے مین خبر دو مجھ کو ساتھ علم کے دلیل کے علم کا معنی دلیل اگر ہو تم سچے اور اونٹ سے بھی دو قسم گائے سے بھی دو قسم ہے فرما جی کا دو نرو کو حرام کے اللہ دو مادہ کو یا وہ بچہ کے شامل ہے اس کے اوپر رہم دو مادہ کا ام کن تم یہ مدال بہت دلیل کا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم کو وسیع کیا ہے کیا بتایا ہے تو اپنی طرح سے کیوں گھرتے ہو یا تھے تم موجود جب حکم کیا تم کو اللہ نے ساتھ ہے اس کے فمن اضلاع یہ زاجر ہے پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ کے اوپر کس کو جھوٹ کو جھوٹ بوتا ہے کیوں باندھتے ہے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ایسے ظالم لوگوں کو شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائد خالق کو کلّی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص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 www.shahideslam.com